بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وصلی درس سامن عشر اٹھاروہ حامد زوجہ حامد اپنی بیوی بی سے کہتا ہے اینا توریدین انتظہبی بعد صلاة الاسر تم اثر کی نماز کے بعد کہاں جانا چاہتی ہو اریدو ان ازور جارتن اللتی زارتنی امسی میں چاہتی ہوں کہ میں وزٹ کروں ملاقات کروں جارتن اللتی اپنی اس پروسن سے جو جس نے زارتنی امسی مجھ سے ملاقات کی میرے گھر آئی کل ایم کنوں کی انترجی قبل سلاط المغربی کیا تمہارے لیے ممکن ہوگا کہ تم نماز مغرب کے بعد واپس لوٹاؤ یمکین انشاء اللہ ارجو انتمیزا میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری سفید کمیز کو دھو دیں گے بعد انتقلی میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری سفید کمیز کو دھو دیں گی باد رجوح اکیمن ان دل جا یعنی میں امید کرتا ہوں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے حامد کہ میں امید کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ تم میری سفید قمیض وائٹ شرٹ کے معنی میں میری سفید قمیض دھو دو گی بعد اور رجوع اکیمن ان دل جا اپنے واپس آنے کے بعد پڑوسن کے پاس سے ساگ سلو وقوی ان شاء اللہ میں اس کو دھو دوں گی اور اس کو استری بھی کر دوں گی انشاءاللہ شاء آپ پریشان نہ ہوں اینتون تم کہاں چاہتے ہو کہ تم اب جاؤ اے میرے بیٹو تم اے میرے بیٹو کہاں جانا چاہتے ہو ندہ ہم اس وقت مسجد جا رہے ہیں وباد ارید الب الاسوقی اور نماز کے بعد ہم بازار جانا چاہتے ہیں یا اقلامن و دفاتر و مساترہ تاکہ ہم قلمے اور کاپیاں اور پھٹے یعنی پیمانے خریدیں تمہارے ہم جماعت تمہارے کلاس فیلوز کہاں ہیں ما وہ آج نہیں آئے تم سے ملنے کے لیے کا عادت جیسا کہ ان کی عادت ہے ہر ہفتے کا عادت ام کا ترجمہ کریں گے اردو زبان کے اسلوب میں با محاورہ حسب معمول حسب عادت ہر ہفتے یعنی ہر ہفتے جس طرح ان کا معمول تھا کہ وہ آتے تھے آج کیوں نہیں آئے اور یوم انہوں نے چاہا کہ وہ جائیں آج اجائب گھر انہوں نے اجائب گھر جانا چاہا اجائب گھر جانے کا پروگرام بنایا حامد ان حامد یا بناتیوں آن سلما میں اس وقت ہسپتال جا رہا ہوں سلما کی بیمار پرسی کے لیے کیا تم چاہتی ہو کہ تم میرے ساتھ جاؤ البنا لڑکیاں نعم ہم جی ہاں ماد تردنا ان نہ لہا تم کیا چاہتی ہو تم کیا چاہتی ہو کہ تم اس کے لیے لو یعنی تم سلمہ کے لیے کیا لینا چاہتی ہو نرید ان خدما انا البطل حلوہ حاوی ہم چاہتی ہیں کہ ہم اپنے ساتھ مٹھائی کا یہ ڈبہ لے جائیں ان سلمہ تحب حب و حادوہ کتھی رن بے شک سلما اس مٹھائی کو بہت پسند کرتی ہے۔ اتوریدنا ان تاخذنا شیئا اخرہ کیا تم چاہتی ہو کہ تم کوئی دوسری کوئی تم دوسری چیز لو کیا تم کوئی دوسری چیز لینا چاہتی ہو نورید ان ناخذ هذه المجله و هذا الكتاب و هذه الملابس ہم چاہتی ہیں کہ ہم یہ رسالہ لیں اور یہ کتاب اور یہ کپڑے یعنی ترجمہ کریں گے ہم یہ رسالہ یہ میگزین اور یہ کتاب اور یہ کپڑے لینا چاہتی ہیں حامد, حامد ارجو اللہ تخدن حاض الاشیاء اق میں امید کرتا ہوں بھی اس کا معنی ہوتا ہے اور میں اپیل کرتا ہوں ارجو اللہ تاخذنا حاضل الاشیاء اک میں آپ سے یہی یعنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم یہ ساری چیزیں نہ لو فیند المستفیٰ لا یسمہ بدخول اشیاء اقتی تو ہاسپیٹل تو ہسپتال تو بے شک ہسپتال اجازت نہیں دیتا ہے لاجسما ہو اجازت نہیں دیتا ہے الاؤ کرنا اینا خدیجہ تو عائشہ تو ام کلثوم خدیجہ اور عائشہ ام کلثوم کہاں ہے آیور ماں آنا کیا وہ چاہتی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جائیں اخدل بناتی لڑکیوں میں سے ایک لا ادری عین ہنہ میں نہیں جانتی ہوں وہ کہاں ہیں مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے ان ہنہ مہاراجا انا منس میں گمان کرتی ہوں یا ترجمہ کریں گے میرا خیال ہے کہ وہ اسکول سے واپس نہیں آئیں حامد الحامد حیا بنا یا بنا اے بیٹیو چلو آؤ چلیں لیٹس گو کے معنی میں حیا بنا و نمشقیں تمرین وق واحد مشق نمبر ایک عجیب انلسلعتی آنے والے سوالات کے بارے میں جواب ان مادا من السوق بیٹے کیا چاہتے ہیں کہ وہ بازار سے خریدیں خریدے و دفاتر و مساتر مادا ترید ان خدنا سلم بیٹیاں کیا چاہتی ہیں کہ وہ سلما کے لیے لے کر جائیں حلوہ تمرین رقم اثنان برس تصحیح کیجیے مندرجہ دل کیامدین آمینہ حامد کی بیٹی ہے ایسا نہیں بلکہ آمین تو زوجہ تو حامدن خرید تو ان تزور اختتا آمینہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی بہن کی طرف جائے اپنی بہن سے ملاقات کرے ایسا نہیں بلکہ یوں ہے سبق کے مطابق تری و آمین تو انتظور جارہ تھا کالا حامد ہی حامد نے اپنی بیوی سے کہا ایگ سی لی مندیلی میرے کالے رومال کو دھو دو ایسا نہیں بلکہ اس نے کہا تھا ایک کمیسی البا یریید الابناعید حب قبل بیٹے بازار جانا چاہتے ہیں نماز سے پہلے ایسا نہیں بلکہ یریید الابناعید ہبو السو کی بعد الصالح تھی ارادہ زمال الابنائی اید ہم جماعتوں نے ارادہ کیا کہ وہ چڑیا گھر جائیں ایسا نہیں بلکہ اور حامد ان یزحباشفتی حامد چاہتا ہے کہ وہ جائے ہاسپیٹل میں اپنی بیوی بی کے ساتھ یورید الحامدن بناتی ہی تمرین رقم طلاقہ مشل نمبر تین یسول مدرسۃ اللہ ہا بس اعلی مدرس طلبہ میں سے ہر ایک سے یہ سوال پوچھے ماذا یریید ہا الطلاب یہ طلبا کیا چاہتے ہیں ویو الطلاب اللہ وجیب الطالب و اور طالب علم جواب دے اور کہے ہا اولادون آگے نیچے جو آنے والے جملے ہیں ان میں سے کوئی ایک جملہ یہاں استعمال کرنا ہے یوریدون ان مختاراً الجمد العطیتی مختارن چوز کرتے ہوئے پسند کرتے ہوئے انتخاب کرتے ہوئے مند الجمل آنے والے جملوں میں سے آنے والے جملوں میں سے کوئی جملہ کوئی جملہ چوز کیجئے اور یوریدون ان کے بعد لگائیے مثال کے طور پہ یدبونا اللمل آبی کہیں گے ہا اولا یوریدون ید ہبو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کھیل آ... کے میدان یعنی سٹیڈیم جائیں یسکنون فی محاج الزام اس کا کریں گے ہا اولا یوریدون یسکون ان, ان جو ہے وہ نون عرابی کو ڈراپ کر دیتا ہے اس لیے یسکنون کی بجائے رہ جائے گا یوریدون یسکون فی محاج الزام وہ یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں رہنا چاہتے ہیں یجلسون فی فف الاولی اس کا ہوگا یوریدون الاولی ال پہلی لائن میں بیٹھنا چاہتے ہیں یرجعون اون المحاج اباد الحسر افسانیتی اس کا ہوگا یوریدون ایرج الامحاج بعد الحسرت اقسانی کہ وہ ہاسٹلس واپس جانا چاہتے ہیں دوسرے پیریڈ کے بعد یوریدون یستح النوافہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کھڑکیاں کھولیں یوریدون یقوزو حاد مجلّہ طرح وجوہ وہ اس میگزین کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں یوریدون یگسرو وجوہا ہم وہ اپنے چہروں کو دھونا چاہتے ہیں یوریدون ید ربونی وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں یوریدون یقر القرآن وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یوریدون ید خلوف القتبتی وہ چاہتے ہیں کہ وہ داخل ہوں لائبریری میں آ, اس کا ترجمہ یوں ہی کر سکتے ہیں یوریدون خد المکتبہ تھا وہ لائبریری جانا چاہتے ہیں کہیں گے وہ آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں یوریدون سالن ن زبرنا ڈراپ ہو جائے گا یوریدونس الو کا سو وہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں یوریدون یش رب القا ہوا تھا یوریدون کہ وہ مدیر پرنسپل سے ملاقات کریں مدیر سے یعنی ملاقات کریں نمبر چار تم علی جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس پہ غور کیجیے ہوا, ہوا ان ہی ہی ان انت ہبو انت یوریدو ان ہبا انا انتدا میں جا رہا ہوں انا ان ادحبا میں جانا چاہتا ہوں نحن الد ہم جا رہے ہیں نحن اندا ہم جانا چاہتے ہیں ہم دونا دونہ ان ید ہبو انتھم دد ہبونا انتم تری دونا انتد ہبو انتھ دد ہبینہ انتھ کہ تو چاہتی ہے کہ تو چلی جائے انتد ہبینہ تھا اصل میں ان نے آکر منصب نا کو حدف کر دیا انتد ہبی رہ گیا وہ جا رہی ہیں یا وہ جاتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ جائیں وہ جانا چاہتی ہیں زیادہ خواتین سے پوچھنا ہو تو کہیں گے انتنا تورتنا انتر تم جانا چاہتی ہو جب مثال کے طور پہ کہنا ہو تم کہاں جانا چاہتی ہو تو کہیں گے این ترتنا انتر نمبر پانچ ضعف الاماقن الخالیتی خالی جگہ میں رکھئے الفعل یذہب یذہب فعل کو مسندن الى الزمائر المناسبتی اس حال میں کہ اس فعل کی یذہب کی نسبت کی جا رہی ہو مناسب ضمیروں کی طرح یعنی جملے کے مطابق یوریدو طلاب ان یذہبو الى المتحفی غدن طلبا کل اجائب دھر میوزیم جانا چاہتے ہیں یا اسامتو اتوریدو ان تذہبا الى مکتب البعید لتاقب البرکیتا اے اسامہ کیا تو پوسٹ آفس جانا چاہتا ہے تاکہ تو ٹیلی وصول کر لے لے لے ادرت میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں گرمیوں کی چھٹیوں میں یریید الى امیبا یشتر سیارتا میرے چچا چاہتے ہیں کہ وہ میرے لیے یرید اممی میرے چچا چاہتے ہیں ان یذہ با ال جدہ تا کہ وہ جدہ جائیں یا استری یا سیارتاں تاکہ وہ گاڑی خریدیں اینا تريدنا ان تذهبنا کیونکہ اگے یا اخوات آ رہا ہے اے بہنوں اس لیے جب مؤنث کا سیگا سوال ہوگا اینا تريدنا ان تذهبنا بعد درس یا خواتو اے بہنوں تم سبق کے بعد کہاں جانا چاہتی ہو ان تذهبنا وہ والا نون زبر نہ جسے بدلنا واو ہونا الف ہونا یا ہو وہ نون نسواں کہلاتا ہے اور نون فعل ماضی کے آخر سے ڈراپ نہیں ہوتا چنانچہ یوں ہی رہے گا آئینہ یا خواتو نہ سبق کے بعد کہاں جانا چاہتی ہو اے بہنوں نحنو نون و ریت انبا پاکستان فی الثبو المقبل پاکستان جانا چاہتی ہیں اگلے ہفتے میں فی الاسبوع القادم اگلے ہفتے اخواتی یوریدنا ان میرے بھائی چاہتے ہیں میری بہنے چاہتی ہیں ان کہ وہ لائبریری جائیں اس شام امی تریدلیتی میری امی چاہتی ہیں کہ وہ میڈیکل سٹور جائیں تاکہ وہ اپنی یا دبان تاکہ وہ دوا خرید سکیں۔ تاکہ وہ دبا خریدے متا ترید انتدحت یابی کہ تم جاؤ ادرمست متا تریدین کب ہسپتال جانا چاہتی ہے لے ادت یادت یام کلسوم خالہ کی بیمار پرسی کے لیے اے ام کلسوم الى الى الیوم اے میرے کیا تم تم چاہتے ہو کہ باغیچہ کی طرف اليوم آج یعنی بغیر کسی سواری کے نمبر چھ اکمل کل جمل العطیتی وبود مدار مناسب فعلن مکمل کیجئے آنے والے جملوں میں سے ہر جملے کو من فعل مناسب من الفصول سببت طلبہ نکلے کلاسوں سے تاکہ وہ شور و گل کا سبب پہچان سکیں من ان ت ان تسماخبار کون سے, سے کون, سے سے کون سے چینل سے تم تم چاہتے ہو کہ خبریں آپ کے لیے ممکن ہے کہ تم یہ ایڈریس لکھ دو بلوغت الفرنسیتی فرنسیسی زبان میں اے زینب کیا آپ کے لئے ممکن ہے کہ آپ پڑھیں اس لیٹر کو جو کہ فرنس زبان میں ہے خراجات طالبات تا الجدود لیدھبو الى المدیرتی نئی طلبہ نکلی تاکہ وہ پرنسیبل کی درف جائیں جاہا اولائی طلابو الى الجامعات الاسلامیتی جا ہاعت اللہ جامع اسلامیہ بن بلاد مختلف یہ طلبہ جامعہ اسلامیہ آئے ہیں مختلف ملکوں سے لیا عارف الغغطم العرب الغط العربیۃ القرآن الحدیث و الفقہ و توحید تاکہ وہ عربی زبان اور قرآن اور حدیث و الفقہ اور توحید سیکھیں اترتن القہوت یا بنا تو کیا تم قہوہ پینا چاہتی ہو اے بیٹیوں یا لا رجو من الفصل قبل این تم کلاس سے باہر نہ نکلو قبل اس کے کہ استاد نکلے اخرجو با بعد ان بدا ود الفصل قبل ود الفصل الفصل قبل, ان الفصل قبل, بعد ان الفصل قبل ان ان تم کلاس سے باہر نکلو اس کے بعد کے وہ باہر نکل جائیں الْفَسْلَ قَبْلَ تم کلاس میں نکلی لیتس رب الما تاکہ تو پانی پیے علیسا کے والاسی طرح نہیں ہے نمبر سات امل ما یلی جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس غور کیجیے المزارمرفو المرفوع مزار مرفوع یدحب ید ہبا ید حب یدون تد ہبو تدنا تد پیش يذهبون میں ثبوت نون, نون کا موجود رہنا اس لیے کہ حالت نصب میں بھی اور حالت جزب میں بھی نون گر جاتا ہے نون اعرابی تد میں کہ آخر میں جو پیش ہے یہ نظما ہے وہ حالت رفع میں ہونے کی علامت ہے تذهبنا مبنی جو نج مبنی ہے تز ہبو ا غم یعنی یہ کیا ہے حالت رفع میں ہے الفاط ہاتھو مبنی الفاظ ہاتھو وغیرہ تج ہبو نہ ثبوت نون تذہبو حالت رفع میں ہے حالت رفع میں ہونے کی علامت کیا ہے نون کا باقی رہنا تضحبو حضف النونی تضحبو البتہ حالت جزم میں ہے اور اس کے حالت جزم میں ہونے کی علامت کیا ہے نون کا حضف ہو جانا تضحبینا ثبوت النونی تضحبینا یہاں نون ثابت رہا ہے اس کو کہیں گے حالت رفع تضحبی حالت جزم ہے حضف النون تضحبنا مبنی. تضحبنا مبنی ہے تضحبنا مبنی ہے یا اضحبنا بھی تضحبنا بھی اِرْ اَضْحَبُ بالفت ہاتی فتح کے ساتھ ہو یعنی آخر میں زبر کے ساتھ اس کو رہا میں جا رہا ہوں نمبر آٹھ علی جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس پہ غور کیجئے. اللہ یہ مرکب ہے ان جمالہ سے. ارجو اللہ تد خلا میں امید کرتا ہوں کہ آپ داخل ہو جائیں یعنی پلیز کے معنی میں ارجو اللہ ارجو انتخلا میں امید کرتا ہوں کہ تُو داخل ہو ارجو اللہ میں امید کرتا ہوں کہ داخل نہیں ہوگا یہ کرتا ہوں کہ آپ داخل نہ ہو ارجو انتلسا ہونا یا جس طرح ہم کہتے ہیں پلیز اس طرح کے معنی میں ارجو ارجو انت جلسہ ہونا پلیز یعنی اس ڈاؤن میں صاف طور پہ تم ارجو انت جلسہ ہونا میں امید کرتا ہوں کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ گے ارجو اللہ جلسہ ہونا مجھے امید ہے کہ تم یہاں نہیں بیٹھو گے نمبر نو کاف زبر کا حرف من حروف, الجرد, حروف جرمے سے مسجد کی طرح ہے مسجد کی مانند ہے یہ ہے حامد کی مانند ہے کا زمین ہی حامد سست ہے اپنے کلاس فیلو کی طرح ساتی کا ساطی کا میری گھڑی آپ کی گھڑی کی طرح جدیدت نے الفاظ عادتن عواصم عواصم کی بائیں کرنا متحف متاحف یعنی عجائب گھر میوزیم اولبتن ڈبہ جن اس کی اولبن ملابس و کپڑے حدیقۃ الحيوانات حیوانات کا بغیچہ یعنی چڑیا گھر سیدون سید سادتن سید ان کی جمع ہے آخر دعوانہ الحمدللہ رب